میں 66 آیات ہو چکی تھی 66 66 اب آگے دیکھ لیجیے لکل امتن جال نہ من سکن سکھو اور ہم نے ہر امت کے لوگوں کے لیے عبادت کا ایک طریقہ مقرر کیا ہے کل امت ہر امت کے لئے جال نہ من سکن یعنی ایک عبادت کا طریقہ مقرر کیا ہے ہم سیک ہو جس کے مطابق وہ عبادت کرتے ہیں جس کے مطابق وہ عبادت کرتے ہیں لہذا اے پیغمبر لوگوں کو تم سے اس معاملے میں جھگڑا نہیں کرنا چاہیے نازا یوناز آتن جھگڑا کرنے کے معنی ہوتا ہے ان کو ایسا کرنا نہیں چاہیے یوناز اَنا یہ اونا تھا اصل میں پھر نون نے سکیلا یہ لائے لا نہیں ہے اور لائے نفی بانون نون تاقی سکیلا ہم نے پڑھے تھے سخت کے اندر فلا یوناز فی امرے تو ان کو چاہیے تم سے اس معاملے میں جھگڑا نہیں کرنا چاہیے ود او الا اور تم اپنے پروردگار کی طرف دعوت دیتے رہو اندم مستقیم تم یقیناً سیدھے راستے پر ہو یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ ساری باتیں بتائی جا رہی ہیں اصل میں بعض لوگوں نے اس بات پر اعتراض کیا تھا کہ آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم جو احکام دیتے ہیں ان میں کچھ احکام پہلی امتوں سے جو پچھلی امتیں تھیں ان سے مختلف ہیں اسی آیت کے اندر اس کا اعتراض کا جواب دیا گیا دیکھیں ہر امت کے لیے عبادت کا ایک طریقہ رہا ہے یہ لازم نہیں ہے کہ جو پہلی امتوں میں جو عبادت کا طریقہ رہا ہو بعد میں بھی ایسا ہی چلتا رہے اللہ تعالیٰ عبادت کے طریقوں کو مختلف کر دیا کرتے ہیں تو اس میں تو کوئی بحث کرنے کی بات ہی نہیں تو یہ جو ہے یہ ساری ساری بات بتائے گی دیکھیے آیت نمبر سکسٹی سیون وہ ان جا دلو کا اور اگر وہ تم سے جھگڑے فَقُلْ تو تم کہہ دو فَقُلْ تم کہہ دو اللہ آلم بِمَا تَعْمَلُونَ جو کچھ تم کر رہے ہو اللہ اس خوب جانتا ہے تم بس ان کو اتنی بات کہہ دو اگر دھگڑتے ہیں وہ تم کہو کہ اللہ تعالیٰ جانتے ہیں جو تم کر رہے ہو اللہ اس کو جانتے ہیں اور پھر کیا ہوگا اللہ یحکم بینکم یوم القیامت اللہ قیامت کے دن تمہارے درمیان ان باتوں کا فیصلہ کر دے گا فِي مَا كُنْتُمْ جن میں تم اختلاف کیا کرتے تھے جن میں تم اختلاف کیا کرتے تھے قیامت کے دن اللہ تعالیٰ ان کو فیصلہ کر دے گا علم تعلم ان اللہ یا تم نہیں جانتے علم تعلم ان اللہ کہ بے اللہ یا علم وہ جانتا ہے ما فی سما والارض جو کچھ آسمانوں میں ہے جو کچھ زمین میں ہے وہ اللہ تعالیٰ کے علم کے اندر ہے اللہ تعالیٰ اس کو جانتے ہیں ذالک فی کتاب یہ سب باتیں ایک کتاب میں محفوظ ہیں بے شک یہ سارے کام اللہ کے لیے بہت آسان ہے یہ سارے کام اللہ کے لیے بڑے آسان ہیں جس طرح اللہ چاہے کر سکتے ہیں اور یہ لوگ اللہ کو چھوڑ کر ان, ان چیزوں کی عبادت کرتے ہیں ویا ابدون من دون اللہ یہ ان کی عبادت کرتے ہیں معلوم معلم یونزل بھی سلطان جن کے معبود ہونے کی اللہ نے کوئی دلیل نازل نہیں کی مالم زل بھی کہ اللہ تعالیٰ نے کوئی ان بھی معبود ہونے کی کوئی دلیل نازل نہیں کی ہے وما علیہ بھی علم اور خود ان لوگوں کو بھی اس کے بارے میں کوئی علم حاصل نہیں یعنی ان کو بھی کوئی دلیل بتوں کو جو پوچھتے ہیں تو ان کے پاس کیا دلیل ہے کہ یہ بت خدا ہیں کوئی دلیل نہیں بس ویسے ہی اپنی خواہشات کے پیچھے چل, چل رہے ہیں وما من نصیر اور ان ظالموں، ان ظالموں کا آخرت میں کوئی مددگار نہیں ہوگا نصیر کہتے ہیں مدد کرنے والا ناصر نصیر ناصر کا مطلب کا مددگار نصیر کا مطلب بھی مددگار تو ان کے لیے آخرت میں کوئی بھی مددگار نہیں ہوگا حید نمبر بہتر سورہ حج و ازا بَيِّنَاتٍ اور جب ان کو ہماری آیتیں اپنی پوری وضاحتوں کے ساتھ پڑھ کر سنائی جاتی ہیں و ازا تطلا علیہ جب پڑھ کر سنائی جاتی ہیں علیہم کیا چیزیں آیا ہماری آیات کون سی آیات بئی نعتن <تِن> یعنی واضح جو واضح آیات ہیں وہ ان کے سامنے پڑی جاتی ہیں تو اب ہوتا کیا ہے قرآن کی تلاوت ان کے سامنے کی جاتی ہے تو یہ کیا کرتے تھے تاریفو فی وجوہ ہل کفرو المن کرا تو تم ان کے ان کافروں کے چہروں پر ناگواری کے اثرات صاف پہچان لیتے ہو تاریفو تم جان لیتے ہو فی وجوہ لذین کفرو کی جن لوگوں نے کفر کیا ہے کیا چیز ل... کیا ہوتا ہے ان کے چہروں پہ کیا ہوتے ہیں کرا یعنی ناگواری ناگواری آ جاتی ہے ان کے چہروں کے اوپر کے قرآن کی تلاوت ان کے سامنے کی جائے تو ان کے چہروں پر ناگواری آ جاتی ہے یقا دونا یس بل لذینہ یت لون علیہ آیاتنا تو ایسا لگتا ہے یقا دونا یس یسون بل لذینا یت لون علیہم آیاتنا ایسا لگتا ہے کہ یہ یہ ان لوگوں پر حملہ کر دیں گے جو انہیں ہماری آیتیں پڑھ کر سنا رہے ہیں جو ان کو آیتیں پڑھ کر سناتے تھے ان کے چہروں پہ اتنی ناگواری آتی تھی کہ لگتا تھا کہ یہ تلاوت کرنے والے کے اوپر حملہ کر دیں گے کل تم ان سے کہہ دو افا انب بے حکم افا انب بے حکم لوگو کیا میں تمہیں ایسی چیز بتلا دوں جو اس سے زیادہ ناگوار ہے افا نبیو تم میں خب بتا دوں بشری من ذالکم اس سے بھی زیادہ کوئی جو ناگواری کے اندر تمہیں کوئی اور بات بتا دوں وہ کیا ہے انارو آگ تم تو قران کی تلاوت سن کے تمہیں ناگواری ہوتی ہے تمہیں پتہ چل جائے گا کہ اس سے ناگوار کیا چیز ہے انار یعنی تمہاری یہ جو حرکتیں ہیں تمہیں لے کر جائیں گی جہنم کی طرف اس طرح کی جو حرکتیں کر رہے ہو قران کو سنتے ہوئے انار تو یہ جہنم جو ہے وہ ہے آگ ہے واد وادح اللہ, اللہ نے وعدہ کیا ہے کہ اس کا وعدہ کیا کس نے اللہ الدین کفارو یعنی اللہ نے وعدہ کیا ہے کن لوگوں سے اللہ ددینہ جنہوں نے کفر کیا ان سے اللہ نے وعدہ کر لیا ہے کہ تم کفر کرتے رہو میرا بھی تم سے وعدہ ہے کہ تمہیں میں جہنم میں ڈالوں گا وہ سل مشیر اور وہ بہت برا ٹھکانہ ہے بہت برا ٹھکانہ ہے یہ ساری یہاں سے اب آگے ایک اللہ تعالی ایک وہ بات بتائی جا رہی ہے کہ کہا جا رہا ہے کہ دیکھو یہ بت یہ تم بتوں کو پکارتے ہو اور ان کو سارے کائنات کے اندر سمجھتے ہو کہ یہ کائنات کا نظام چلانے والے ایسا کر رہے ہیں روزی دینے والے بارش برسانے والے اتنے ہر مختلف اسم کے بت تم نے رکھے ہوئے چلو تمہیں میں ایک مثال سمجھاتا ہوں اللہ تعالیٰ انسان کو مختلف طریقوں سے سمجھانا چاہتے ہیں مختلف طریقوں سے کہ دیکھو عقل سے تو کام لو کبھی تم اگر وہی کی روشنی کے اوپر بھی نہیں جاتے تو تمہاری عقل بھی اگر کہا جائے تو یہ عقل بھی ان کے خدا ہونے کی خدا ہونے کا انکار کرتی ہے ان بتوں کا اللہ تعالیٰ کہ لہوان کی جا رہی ہے اب اسے کان لگا کر سنو فسٹم لہو غور سے سن لو کان لگا کر سن لو انزین تد او نندونخلاب تم لوگ اللہ کو چھوڑ کر جن جن کو دعا کے لیے پکارتے ہو ان تدعون من دون اللہ من او نندون کہ تم جن کو پکارتے ہو ایک منٹ ایک منٹ معذرت کے ساتھ مہمان نے آنا تو میں ان کا کہیں فون نہ ہو اس وجہ سے میں نے اللہ تعالیٰ کہہ رہے یا ایو ہن ناس یا ایو اََ ناس لوگ غریب تمہارے سامنے ایک مثال پیش کی جا رہی ہے فاستمیلوہو اس کو غور سے سن لو ان الذين تدعون من دون الله کہ ان الذين کہ ان الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا ولا يجتمعوا له تم لوگ اللہ کو چھوڑ کر جن جن کو دعا کے لیے پکارتے ہو جن سے تم دعائیں مانگتے ہو اللہ کو چھوڑ کر لیں زبابا وہ ایک مکھی بھی پیدا نہیں کر سکتے وہ تو ایک مکھی بھی پیدا نہیں کر سکتے یعنی ایک حقیر سی مخلوق یہ تو اس کو بھی پیدا نہیں کر سکتے والا چاہے اس کام کے لیے سب کے سب اکٹھے ہو جائیں یہ تو ایک مکھی بھی پیدا نہیں کر سکتے میں اس کے اوپر ایک اعتراض کا جواب بھی ابھی شرا دوں گا آپ کو وہ یسلوب ان یسلوب و اور اگر مکھی ان سے کوئی چیز چھین کر لے جائے وہی یسلوب سلبا یسلوب سے مراد ہوتا ہے چھیننے کے معنی سلب کر نام کہتے ہیں سلب کر لیا گیا تو وہ شیا اور اگر کوئی مکھی ان سے کوئی چیز چھین کر لے کے چلی جائے لا تن کے زو ہو تو وہ اس سے چھڑا بھی نہیں سکتے مکھی اگر ان سے کوئی چیز چھین کے بھی لے کے چلی جائے نا تو یہ تو اسے اس سے واپس چھڑا بھی نہیں سکتے وہ چیز مطلوب ایسے ایسا دعا مانگنے والا بھی, یعنی ایسا دعا مانگنے والا بھی والمطلوب اور جس سے دعا مانگی جا رہی ہے وہ بھی یعنی کتنے ایسی کتنی بری بات ہے کہ تم کیا کر رہے ہو یہ تو مکھی بھی نہیں پیدا کر سکتے جن سے تم دعائیں مانگ رہے ہو جس سے تم جا کے بچے مانگ رہے ہو جس سے جا کے تم کہتے ہو کہ جی بارشیں ہو جائیں فلاں ہو جائیں یہ تو مکی بھی پیدا نہیں کر سکتے اگر مکھی کوئی چیز چھین کے لے کے چلی جائے تو یہ اس سے بھی نہیں لے سکتے تو تم ان سے دعائیں مانگتے ہو ذاؤفا طالب یعنی ایک انتہائی افسوس کے ساتھ ہو کی. یہی ہے یہ بات جو ہے نا اس کے اندر ایک وہ ہے ٹھیک ہے نا زاؤفا ماضی کا سیکھا ہے نا ٹھیک نا ماضی کا سیکھا ہے نا یا شروف ہوتا ہے نا شاروفا پاؤلا پاؤلا یا پولو. فلی مطلوب یعنی جو ہے یہ ایسا دعا کرنے والا بھی ہم تمہیں بودا یعنی بالکل ہی تو ایسا مانگنے والا بھی بودا اور جسے دعا مانگی جا رہی ہے اور اب کیا جا رہی ہے کہ دیکھو انہوں نے کیا ما قدر اللہ حق کا قدر ہی ان لوگوں نے اللہ کی ٹھیک ٹھیک قدر ہی نہیں پہچانی ما قدر اللہ حق کا قدر ہی یعنی اللہ کی قدر پہچانے ہی نہیں انہی حقیقت یہ ہے کہ اللہ قوت کا بھی مالک ہے اقدار کا بھی مالک انہوں نے اللہ کو پہچانا ہی نہیں ہے انہوں نے تو اللہ کی قوت کو جانا ہی نہیں ہم جو ہماری دعائیں جو قبول نہیں ہوتی نا بات یہ ہے کہ ہمیں اللہ کی معرفت ہی حاصل نہیں ہے جن کو اللہ کی معرفت ہوتی نا وہ اللہ سے منوا لیتے ہیں چیزیں ان کو پتا ہوتا ہے کہ جی ہم جس سے مانگ رہے ہیں اس سے ہم قبول کروا کے رہیں گے اللہ نے کہا ان لوگوں نے قدر جانی نہیں اللہ کی اللہ کی چیتی کبھی مالک ہے صفی من الملائکت رسولا ومن الناس اللہ فرشتوں میں سے بھی اپنا پیغام پہنچانے والا منتخب کرتا ہے اللہ یستفی چن لیتا ہے استفا یستفی کا مطلب ہوتا ہے چن لینا اللہ یستفی من الملائکت رسولا کہ اللہ فرشتوں میں سے بھی اپنا پیغام پہنچانے والا منتخب کرتا ہے ومن الناس اور انسانوں میں سے بھی یہ اللہ تعالیٰ کی اللہ تعالیٰ خود چنتے ہیں کہ کس کو نبوت دی جائے گی کس فرشتے کو پیغام کے لیے بھیجا جائے گا زمین کے اوپر تو اللہ کی چناؤ ہے ان اللہ سمیم بصیر یقین اللہ ہر بات سنتا ہر چیز جانتا ہے وہ اللہ کو یعلم ما بین وہ ان کے آگے اور پیچھے کی ساری اللہ ہی پر تمام معاملات کا دار و مدار یعنی اللہ ہی کی طرف تمام معاملات لوٹتے ہیں اللہ ہی پر تمام معاملات کا دار و مدار اللہ جو چاہیں گے ہوگا جو نہیں چاہیں گے نہیں ہوگا اور صرف و صرف جو اللہ چاہیں گے وہی وہ ہوگا خط کیا وہ کتنے کتنے خاص لوگ ہوں گے اب ان کے بارے میں نعوذ باللہ اس قسم کی باتیں کرنا کہ صحابہ معیار نہیں ہے دین کے حوالے سے تو یہ کتنی بڑی گمراہی ہے کتنی بڑی گمراہی صحابہ کے اوپر اعتراضات کیے جائیں یا صحابہ کے ایمان کے اندر شک کیا جائے تو لگا کہہ رہے ہیں اس نے تمہیں اپنے دین کے لیے منتخب کر لیا ہے وما جعل من حرج اور تم پر دین کے معاملے میں کوئی تنگی نہیں رکھی ملتابراہیم اپنے باپ ابراہیم کے دین کو مضبوطی سے تھام لو تم تھام لو مل لتا ابراہیم یعنی اپنے باپ ابراہیم کے دین کو مضبوطی سے تم تھام لو ہوا سب ماں کم المسلم اور اس نے اس نے پہلے بھی تمہارا نام مسلمان پہلے بھی تمہارا نام مسلم رکھا تھا من قبل لو یعنی ہوا من ماہ اس نے پہلے بھی تمہارا نام مسلم رکھا تھا وفی حاضا اور اس قرآن میں بھی رسول و شہیدم تاکہ یہ رسول تمہارے لیے گواہ بنے و تکون شہدا سے اور تم دوسرے لوگوں کے لیے گواہ بنو و عکیم و سلا و آ تو زکاتا لہٰذا نماز قائم کرو اور زکوۃ ادا کرو اور اللہ واہ تسیم و باللہ اور اللہ کو مضبوطی سے تھامے رکھو وہ تمہارا, تمہارا رکھوالا ہے فنعم المولا ونعم النصیر دیکھو کتنا اچھا رکھوالا کتنا اچھا ملدکار کہ وہ اللہ کیسا تو تم لوگ تم لوگ تو پرانی جو پہلی امتیں ان کے اوپر گواہ گے۔ تم تو گواہ گے کیا مطلب کہ وہ جو پرانی امتیں وہ جب آخرت کے اندر ہوگا تو یہ امت گواہی دے گی کہ یا اللہ آپ کے جتنے پیغمبر آئے تھے انہوں نے اپنی امتوں کو آپ کی توحید کی دعوت دی تھی آپ کی طرف بلایا تھا گواہ کیسے بنیں گے بھئی ہمیں قرآن کے اندر بتا دیا گیا کہ جو پہلے انبیاء آئے تھے وہ اپنی امتوں کے پاس گئے تھے اور ان کو بتایا تھا اس طریقے سے یہ امت پہلی امتوں کے اوپر گواہی گوا دے گی ان کے خلاف گواہی دے گی اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم مومنوں کے حق میں گواہی دیں گے حضور صلی اللہ علیہ وسلم مومنوں کے حق میں گواہی دیں گے کہ یہ لوگ ایمان لے آئے تھے ٹھیک جی تو یہ الحمد للہ سورت الحج بھی مکمل ہو گئی اب آگے سورت المومنون سورت المن سترواں پارا بھی الحمد اللہ ہمارا مکمل ہو گیا اب اٹھارہواں پارا شروع ہوگا اٹھارواں پارا اور آپ کو شاید یاد ہو میں نے ایک دفعہ آپ کو بتایا تھا کہ مومن کی صفات مومن کہتے کسے ہیں کہ؟ کہ جنت کے وارث کون ہیں میں نے اس کے اوپر ایک دفعہ بیان کیا تھا جنت کے وارث کون لوگ ہیں یہ صورت المومن اٹھارہواں پارا اب آپ کے سامنے میں پہلے خلاصہ رکھ دوں اس کے بعد پھر ہم اس کو آگے لے کر چلتے ہیں تو خلاصہ رکھ دوں اس کے بعد ایک منترہ جے, جے کے گی بسم اللہ الرحمن الرحیم سورة المومنون اٹھاروان پارہ خلاصہ کیا اس کا وہ سمجھئے گا اچھے رکو ہیں اور اس کے اندر اصول دین سے بحث کی گئی اصول دین دین کی جو اصل ہے مکی صورتوں کے اندر خاص طور پہ عقائد ان چیزوں کے اوپر خاص طور پہ زور دیا جاتا ہے شروع میں ہی پہلے جو نو آیات ہیں مومنین کی سات صفات ذکر کی گئی سات صفات یعنی جنت کے جو وارث ہیں نا ان کی سات صفات ذکر کی گئی جس کی وجہ سے وہ جنت الفردوس کے مستحق ہوں گے جنت الفردوس کے سات صفات ہم بھی پیدا کر لیں تو اللہ تعالیٰ نے سات صفات بتا ہیں سنیے کیا ہیں ساتھ سکھتے سچا ایمان جو کہ ریا اور نفاق سے پاک ہو یعنی منافقت نہ ہو ہر ہر ریا نہ ہو سچا ایمان لائیں نماز میں خوشبو یعنی اللہ کے سامنے آجزی اور خوف کے ساتھ کھڑے ہوں اور خشو کے میں نے پانچ طریقے آپ کو بتائے تھے نماز میں خوشو حاصل کرنے کے پانچ طریقے نمبر تین لغ باتوں سے ایراض کرنا ہر ایسا قول فیل جس میں کوئی فائدہ نہ ہو اس کو لخ کہتے ہیں لح اس میں کوئی فائدہ نہ ہو ان سے جو پرہیز کرے گا نمبر چار کامل طریقے سے زکوٰۃ کی ادائیگی زکوات صحیح طریقے سے ادا کرے نمبر پانچ زنا اور پہش کاموں سے اپنے آپ کو بچا کر رکھتے ہیں یعنی فوش کاموں سے اپنے آپ کو بچانے والے نمبر 6 وہ امانتوں کی حفاظت کرنے والے جو مومن ہوتے ہیں جنرل فردوس کے جو وارث ہیں امانتوں کی حفاظت کرتے ہیں اور وعدے پورے کرتے ہیں امانت سے مراد یہ ساری کی ساری باتیں میں نے اس کے اندر بھی تھی امانت سے کیا مراد ہے ہمیں کوئی عہدہ دیا گیا تو کیا ہم اس کو پورے طور پہ ادا کرتے ہیں کہ نہیں کرتے صرف اس سے مراد یہ نہیں ہوتی ہے کہ جی آپ نے میرے پاس کوئی چیز رکھوا دی کہ بھی یہ امانت ہے مجھے واپس کر دینا میں نے کہا ٹھیک ہے میں واپس کر دوں گا بھائی جو عہدہ بھی ملا کوئی چیز بھی ملی یہ بھی اللہ کی طرف سے ایک امانت ہے یہ بھی ایک امانت ہے جسم ہمیں ملا ہے یہ بھی کیا ہے یہ اللہ کی طرف سے امانت ہے آنکھیں کان زبان تو اس کو ہم ویسے ہی استعمال کر سکتے ہیں جیسا کہ اللہ نے حکم دی ہے اس کو غلط جگہ میں استعمال کروں گا تو گویا میں امانت میں خیانت کرنے والا ہوں چھٹی بات آئی کہ امانتوں کی حفاظت کرتے ہیں نمبر سات نمازوں کی حفاظت کرتے ہیں نمازوں کی حفاظت سے کیا مراد وقت کا بھی لحاظ کرتے ہیں اور اس کے ارکان اور آلیے شاری سے جن کے اندر آئیں گے کے اندر وارث ہیں اس کے بعد صورت المومن کے اندر م... م... م... یعنی مومنوں کی صفات بیان کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ خود انسان کی زندگی اور اس کی تخلیق کے مختلف مراحل میں جو مختلف جو مراحل آئیں گے اس کے بارے میں بتائیں گے کیا کہ ماں کے پیٹ میں انسان کتنے وجود یعنی کس طریقے سے مراحل ہوتے ہیں ماں کی پیٹ کے اندر اور اللہ تعالی نے کب بتائے ہیں چودہ سو سال پہلے قرآن کریم کے اندر وہ سارے مراحل آگے آج جو میڈیکل سائنس ہے وہ بتاتی ہے ہاں یوں ہوا یوں ہوا ایسے ہوا ایسے ہوا تو چودہ سو سال پہلے یہ ساری کی ساری چیزیں اللہ تعالیٰ نے بتایا اس کے بعد جو بات چلے گی ساتوں آسمانوں اور ان کے اندر جو عجیب مخلوقات ہیں ان کی تخلیق ساتوں اور ان کے درمیان جو عجیب مخلوقات ہیں نمبر دو بارش کا برسانا اور اس کے ذریعے مختلف غلّہ جات اور پھلوں کا اگانا نمبر تین چوپایوں اور ان کے اندر دودھ گوشت اون سواری اور بار برداری جیسے منافع کا پیدا کرنا ہے چھپائے بھی پیدا کیے تو ان میں بھی منافع رکھتی ہے. پھر بات ہوگی انبیاء کے کی طرف حضرت نو علیہ السلام حضرت حوض علیہ السلام حضرت صالح حضرت موسا حضرت ہارون اور حضرت عیسا بن مریم علیہ السلام کے قصے بیان کیے اس کے بعد آیت نمبر 23 سے تقریباً 50 تک یہ کام معاملہ چلے گا 23 سے پچاس تک یہ کی ان کی دعوت کیا تھی ایک ہی پروگرام تھا ایک ہی مقصد تھا یعنی جو آ رہے ہیں ایک تھاحید کی دعوت دیتے رہے اللہ تعالی کی طرف گنا چھوڑ دو اللہ کی طرف آ جاؤ سب کی دعوت یہ ایک بنیادی نقطہ رائے اس کے بعد لوگ مختلف گروہوں میں تبدیل ہو گئے تقسیم ہو گئے اور ہر گرو اپنے خیال میں مست رہا اے خوش تھا کہ جی ہم نے بڑا اچھا کام کر رہے ہیں لوگ بگڑ وہ تبدیل ہو. ایسی باتیں کہ جی وہ ہوئے. اب ایک طرف تو وہ لوگ ہیں جو آپس میں جھگڑا کرتے ہیں جنگو جد یعنی نظام کے اندر پڑے ہوئے ہیں جگ, جھگڑوں میں لگے ہوئے ہیں ان کے دل غفلت اور جہالت میں پڑے ہوئے ہیں ایسے لوگ دوسری طرف جو اللہ کے نیک بندے ہیں وہ کیا کرتے ہیں وہ آپس میں محبت کرتے ہیں ان کے دل بیدار اور ہدایت کے نور سے منور ہیں ان لوگوں کے پہلی صرف یہ کہ وہ اللہ کے عذاب سے ڈرتے ہیں اللہ کے عذاب سے دوسری صرف یہ کہ وہ اللہ کی تقوینی اور تشریحی آیات پر ایمان رکھتے ہیں تقوین اور تشریح وہ اللہ تعالیٰ کی آیات کی اوپر ایمان رکھتے ہیں تیسری یہ کہ وہ ریاض سے بچتے ہیں اور ہر خالص امن اللہ کی رضا کے لیے کرتے ہیں چوتھی یہ کہ انہیں احسان کی سطح حاصل ہوتی ہے احسان کی یعنی نیک عمل کرنے کے باوجود ڈرتے رہتے ہیں کہ پتہ نہیں ہمارے, ہمارے یہ عمل اللہ کے ہاں قبول ہے بھی کہ نہیں یہ ساری کی ساری ہے نا تو یہ پوری کی پوری باتیں بتائی جائیں گی آگے بھی ان اللہ کچھ خلاصہ رہتا ہے لیکن یہ کہ میں ذرا معذرت چاہوں گا میں میرے وہاں وہ آئے ہیں مہمان ہیں تو میں نے ان سے پھر کرنا ہے کوئی وہ ہے نہیں ہے آج پھر اتنا ہی باقی انشاءاللہ پھر کل کر لیں ٹھیک ہے جی چلیے پھر